یہ اسلی کہ انہوں نے دنا کی زندگ آخرت سے پیاری جان اور اس لیے کہ اللہ اسی کافروں کو راناؤ دیتا